جی آج ہم نے خیال تو تھا کہ ٹیسٹ پہلے ہو جائے لیکن کچھ میری مصروفیت ایسی رہی کہ میں ٹیسٹ کے لیے کوئی انتظام ابھی تک نہیں کر سکا کسی معلما کا یا مفتی صاحب سے بھی میری بات نہیں ہوئی تو ٹیسٹ انشاءاللہ پھر لے لیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن حاضری آج کافی کم ہے تمام لوگ میرے خیال سے نہیں آ سکے ہیں کیا تجوید کلاس تھی نہیں تھی جی کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے تو اس وقت کتنے لوگ ہیں جو آن لائن ہیں منطق کے سبق کے لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم سبق آگے پڑھ لیں اور طلباء جو ہیں وہ طالبات طلبا وہ کوئی سبق ان کا مس ہو جائے تو اگر تو ساری کلاس موجود نہیں ہے تو ہم اگلے ہفتے پڑھ لیں گے ابھی مختصر سا پرانے اسباق میں سے ہی ایک دو چیزیں رہ گئی تھیں وہ مکمل کر لیتے ہیں تو انسپیک پہ تو آ... اور کوئی نہیں ہے ایک ہی مجھے آ... آئی ڈی نظر آ رہی ہے باقی اسکائپ پر کون کون لوگ موجود ہیں اس وقت جو میری بات سن رہے ہوں جی اسکائپ سے مجھے میسج مل نہیں رہے یا آپ لوگوں کی طرف سے ٹائپ نہیں ہو رہے یہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا اسکائپ والے مجھے بتا دیں کہ ان کو میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو جو حاضر ہیں جی تین تو ٹھیک ہے جی وہاں آواز آ رہی ہے اچھا لیکن اسکائپ والوں کی طرف سے مجھے کوئی رسپونس نہیں مل رہا کیا وہ اوے ہیں یا ان یا وہ ٹائپ کر رہے ہیں اور مجھے نہیں مل رہا اوہ اچھا اچھا آپ لوگ کر رہے ہیں اور مجھے یہ کیا وجہ ہے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے میسج نہیں مل رہے چلیں خیر اس کو تو بعد میں حل کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں مجھے ذہن میں میرے رہ گیا تھا آخری سبق کی جو ہے وہ مشق نہیں ہوئی تھی سوالات رہ گئے تھے تو میرا خیال ہے کہ پہلے وہ سوالات بھی کر لیتے ہیں اور جی جی تو وہ کر لیتے ہیں جس میں معرف اور قول شارح کا بیان تھا تو جی اب مجھے ملنا شروع ہو گئے ہیں اسکاپے میسیجز ٹھیک ہے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ معرف اور قول شارح میں کہ دو یا دو سے زیادہ تصور جو جانے ہوئے ہوتے ہیں جب ان کو ترتیب دے دیتے ہیں اور کسی نہ جانے ہوئے تصور کو معلوم کر لیتے ہیں تو ان دو تصور یا زیادہ جن کو ترتیب دیا تھا ان کو معرف یا قول شارح کہتے ہیں جیسے کہ تم کو حیوان اور ناطق کا علم ہے ان دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا اس سے تم کو انسان نامعلوم معلوم کی حقیقت کا علم ہوا پس حیوان ناطق کو انسان کا معرف کہیں گے ہم نے معرف کی چار قسمیں بھی پڑھ لی تھیں حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص حد تام کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جو تعریف جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہوگی تو وہ ہوگی حد تام جیسے انسان کے لیے حیوان ناطق تو حیوان جو ہے وہ انسان کی جن سے قریب ہے کلی ذاتی اور کلی عرضی کی قسموں میں سے جنس نو فصل تو ہم نے کہا کہ حیوان جو ہے وہ انسان کے لیے جن سے قریب ہوئی اور ناطق انسان کے لیے فصل قریب تو جو چیز جن سے قریب اور فصل قریب سے مل کر بنے اس کو ہم نے کہہ دیا حد تام حد ناقص کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جن سے بعید اور فصل قریب تو فرق صرف جن سے بعید کا آ رہا ہے جیسے جسم ناطق اب جسم کہہ کر آپ انسان مراد لیں تو لے تو سکتے ہیں لیکن دور کی نسبت ہے ٹھیک ہے انسان جسم ہوتا ہے لیکن انسان کے لیے اگر حیوان کہیں گے تو اس سے حجر نکل جائے گا شجر نکل جائے گا سب اور کافی ساری چیزیں نکل جائیں گی تو بہتر تھا کہ انسان کے لیے ہم حیوان کا اطلاق کرتے لیکن اگر جسم بولا ہے تو پھر یہ جن سے قریب نہیں ہوگا جن سے بعید ہوگا نہ تک تو فصل قریب ہے ہی تو گویا کہ جن سے بعید اور فصل قریب سے مرکب ہوا تو یہ حد ناقص ہو گئی اچھا اب آ یہ رسم تعام میں رسم میں فرق یہ ہے کہ ہم اب اس میں کلی ارضی کو بھی شامل کر لیں گے جیسے خاصہ۔ کہ جن سے قریب اور خاصہ سے مل کر بنے جیسے حیوان زاحق حیوان تو ہم نے مان لی جن سے قریب ہے یہ سب انسان کے لیے میں ہم بات کر رہے ہیں انسان کی تو حیوان جو ہے وہ انسان کے لیے جن سے قریب تو ہو گیا لیکن زاحق ہونا زحق ہسنا یہ اس کے لیے فصل نہیں ہے بلکہ یہ اس کا خاصہ ہے اور ایسے ہی رسم ناقص کی تعریف میں ہم نے کہا کہ جو جن سے بعید اور خاصہ سے یا صرف خاصہ سے مل کر بنے جیسے ہم کہہ دیں جسم ذاحق یا صرف ذاحق کہہ دیں تو جسم کہہ کر پھر وہی ہم نے جن سے بعید لے لی مراد اور انسان کے لیے اگر ہم جسم کا اطلاق کریں اگر کسی انسان کو ہم کہیں کہ یہ جسم جا رہا ہے میں اگر کسی انسان کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ جسم جا رہا ہے تو کہہ سکتا ہوں لیکن یہ میں نے دور کی نسبت لی ہے حیوان کہتا تو زیادہ بہتر تھا یہ جن سے قریب تھی میں نے جن سے بےعید نام لے لیا تو ٹھیک ہے لے سکتا ہوں لیکن میں کہوں گا کہ یہ جن سے بعید اور خاصہ سے مل کر بنا ہوا ہے جس میں ذاہق جی اب چلتے ہیں سوالات کی طرف سب سے پہلا سوال جوہر ناطق جوہر جوہر کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ میں اس کی مخصوص تعریف آپ کو بتاؤں گا جوہر بمقابلہ عرض کے استعمال ہوتا ہے اہل منطق کے نزدیک اہل منطق جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جو قائم بھی ذاتی ہی ہو قائم بھی ذاتی ہی اپنی ذات کے ساتھ جو چیز قائم ہے وہ جوہر ہے اور جو اپنی ذات کے ساتھ قائم نہ ہو قائم بھی ہی ہو یا ل ہی کہلیں یا کسی وجہ کے ساتھ قائم ہو یا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں قائم بھی ہی میں مثال دوں گا تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی جیسے کہ کسی چیز کا رنگ سفید رنگ پیلا رنگ کالا رنگ کوئی بھی رنگ یہ رنگ یہ قائم بزاتی ہی نہیں ہو سکتا کسی چیز کا رنگ یہ قائم بذاتی اپنی ذات کے ساتھ رنگ قائم نہیں ہو سکتا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے جس کے ساتھ یہ لگے مثال کے طور پر ایک انسان ہے انسان کا رنگ سفید بھی ہو سکتا ہے سیاہ بھی ہو سکتا ہے اور براؤن بھی ہو سکتا ہے مختلف گندمی رنگ ہر قسم کا رنگ ہو سکتا ہے جو بھی رنگ پائے جاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی رنگ کو بغیر کسی چیز کے دیکھ لیں بلا کسی چیز کے آپ صرف رنگ کو دیکھ لیں آپ جب بھی رنگ کو دیکھیں گے یا وہ کسی دیوار پر موجود ہوگا کسی انسان پر ہوگا کسی گاڑی پر ہوگا کسی گھر پر لگا ہوا ہوگا اکیلا فی ذاتی ہی کہیں رنگ آپ نہیں دیکھ سکتے تو یہ جو چیز قائم بھی ذاتی ہی نہیں ہو سکتی اپنی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی اسے عارض کہتے ہیں اور جو چیز قائم بھی ذاتی ہی ہو سکتی ہے وہ, وہ وہ جوہر ہوتی ہے چنانچہ کوئی بھی چیز جس کا طول عرض ہو جس کا کوئی آ, آ, مکمل جس کی جسے آپ وزن والیوم کہہ سکتے ہیں ہر اس چیز کا وہ چیز جوہر ہو سکتی ہے جتنی بھی دنیا میں چیزیں نظر آتی ہیں دیکھنے میں وہ سب جوہر ہوں گی انسان ہے پتھر ہے جانور ہے شجر ہے درخت ہے کوئی بھی چیز آپ لے لیں <coughs> جی آئین رض تو جی تو تو قائم بھی ہی ہو گیا جوہر اور جو چیز قائم بھی ہی نہیں ہے وہ وہ ہو گیا عرض تو بس اب یہاں سے ہم پہنچتے ہیں سوالات کی شروع کرتے ہیں جوہر ناطق اب ناطق بول کر جی یہ پہلی مثال میں کر رہا ہوں جوہر ناطق تو جوہر ناطق سے جب ناطق آپ نے دیکھا تو یہ تو پتہ چل گیا کہ مراد اس سے انسان ہے لیکن انسان کے لیے لفظ جوہر کا استعمال یہ یہ جن سے بعید ہے جی ہاں جن سے بعید ہے کیونکہ انسان کے لیے حیوان کا لفظ بہتر تھا لیکن جب حیوان سے آپ نے آگے جسم کہہ دیتے جس میں نامی آتا جس میں نامی کو بھی کراس کر لیا نے جسم تک پہنچ گئے جسم کو بھی کراس کر لیا تو آپ جو ہے وہ جوہر تک پہنچ گئے تو جوہر انسان کے لیے جس میں جن سے بعید ہوا بلکہ میں تو اس کو جن سے ابعد کہوں گا کہ یہ بہت دور کی جنس ہے لیکن بہرحال جن سے بعید کے تحت ہی داخل آئی اور ناطرک ہونا یہ یہ انسان کے لیے فصل قریب ہے تو جو چیز جن سے بعید اور فصل قریب سے مرکب ہو جو معرف اسے ہم کہتے ہیں جی حد ناقص تو یہ حد ناقص ہوئی کس کے لیے انسان کے لیے جوہر ناطق انسان کے لیے حد ناقص ہو گئی آگے چلتے ہیں جس میں نامی ناطق جسم نامی ناطق تو اب آپ خود بتلائیے گا کہ جسم ناطق کو دیکھ کے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اب انسان کے لیے جسم نامی ناطق یہ کیا بنتا ہے جی ہاں حد ناقص جسم نامی چونکہ جن سے بعید ہے اور ناطق ٹھیک ہے فصل قریب ہے تو اب جن سے بعید اور فصل قریب سے جو مرکب ہوا معرف اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ حد ناقص ہو گئی جی آگے چلتے ہیں جسم حساس اب آئیے اس کو دیکھتے ہیں جسم اور حساس حساسیت ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ حیوان کی فصل ہے اہل منطق کے نزدیک یہ فصل حیوان کے لیے ہے اب حیوان کے انسان بھی داخل ہیں اور حیوان میں گھوڑا گدھا اور دیگر جانور بھی شامل ہیں تو اب ہم حیوان سے نیچے نہیں جائیں گے ہمیں چونکہ حساس کا لفظ بول لیے نا فصل قریب ہے حیوان کے لیے حساس تو اب ہم حیوان سے نیچے زیادہ عمر بکر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے یا حمار اور بکر اور غنم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے حساس فصلے قریب بن رہا ہے حیوان کے لیے تو بس اب ہم کہیں گے کہ یہ جس میں حساس حیوان کے لیے کیا بنتا ہے تو جی بتلائیے گا کہ حیوان کے لیے جسم کا لفظ اگر ہم بولیں تو کیا یہ جن سے قریب ہے یا جن سے بعید ہے جی ہاں جن سے بعید ہے کیونکہ حیوان کے لیے بہتر تھا کہ آپ جن سے قریب اگر بولنا تھا تو جس میں نامی بول لیتے نہیں یہ جن سے بعید ہے جی ہاں کیونکہ جسم نامی ایک ایسا لفظ ہے جو حیوان پر اس کا اطلاق بطور قربت کے قریب کے ہو سکتا تھا لیکن ہم سیدھا جسم میں آگئے جسم کے تحت تو جسم کے تحت تو پتھر بھی داخل ہے جسم کے تحت تو شجر یعنی درخت بھی شامل ہے تو اگر ہم حیوان کی تعریف جسم سے کریں اگر میں کسی حیوان کو دیکھ کر کہوں کہ یہ جسم جا رہا ہے تو ٹھیک ہے میں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ آپ نے اس کو یہ یہ یہ آپ نے جن سے بعید بولی ہے اگر حیوان کو دیکھ کر میں جو ہے وہ جس میں نامی بولتا تو یہ زیادہ قریب کی چیز تھی تو جسم کہہ کر اس میں دیگر افراد شامل ہو رہے ہیں لہذا یہ جن سے بعید ہو گئی اور حساسیت جو ہے یہ حیوان کے لیے فصلِ قریب ہے تو جن سے بعید اور فصلِ قریب وہی حد ناقص ہو گئی جی آگے چلتے ہیں جسم متحرک بال ارادہ جی متحرک بال ارادہ اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا جسم تو متحرک بال ارادہ تو حیوان ہی کی صفت ہے اشجار میں تو متحرک بال ارادہ نہیں, نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی حیوان ہی مراد ہوگا اب حیوان کے لیے جسم کا اطلاق وہی جن سے بعید اور متحرک بل ارادہ ہونا یہ اس کے لیے فصل قریب تو جسم متحرک بل ارادہ حیوان کے لیے یہ حد ناقص ہوئی جی ہاں نمبر پانچ حیوان ساحل حیوان ساحل ساحل بول کر سمجھ میں آ کہ مراد تو گھوڑا ہے کیونکہ گھوڑے کے لیے خاص ہے ساحل ہونا گھوڑے یعنی گھوڑے کی جو آواز ہوتی ہے اسے اس کے لیے ساحل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اب جب گھوڑا آپ لے رہے ہیں تو گھوڑے کے لیے فرس کے لیے حیوان کا اطلاق جن سے قریب ہے اور ساحل فصل قریب ہے جی ہاں یہ تو حد تام ہو گئی آگے چلیے نمبر چھ حیوان ناہک ناہک بولا تو ناہک گدھے کے لیے خاص ہے ناہک جو ہے یہ گدھے کا ہی نہیںانا کہتے ہیں تو حیوان ناہک گدھے کے لیے یہ بھی حد تعام کیونکہ ناہک بول کر آپ نے فصل قریب مراد لے لیا اور حیوان بول کر بھی آپ نے جن سے قریب مراد لے لی جی جس میں نہق۔ ناہک سے بات تو سمجھ میں آگی گئی کہ مراد گدھا ہے حمار ہے لیکن ہمار کے لیے جسم کا لفظ بولنا گویا کہ جن سے بعید تو جن سے بعید اور فصل قریب حد ناقص جی ہاں ناہک جو ہے یہ فصل فصل ہے یہ خاصہ میں نہیں ہے کیونکہ ناہق جو ہے یہ گدھے کو جدا کر دیتا ہے حمار کو جدا کر دیتا ہے اپنے دیگر جانوروں سے دیگر حیوانات سے جی آگے چلتے ہیں حساس صرف حساس حساسیت جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی ہاں بالکل حد ناقص ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ حد ناقص میں کسی شے کے جنس بعید اور فصل قریب یا صرف فصل قریب سے جی تو حساسیت جو ہے یہ حساسیت جو ہے یہ, یہ صرف فصل ہے یہ یہ جنس نہیں ہے حساس ہونا یہ فصل ہے کیونکہ یہ حیوان کو جدا کرتی ہے دیگر افراد میں سے تو انسان کے لیے بھی حساس کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور حیوان کے دیگر افراد یعنی بکر غرم حمار فرس ان کے لیے بھی حساس کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو حساس جو ہے وہ حیوان کے لیے فصل قریب ہوئی تو صرف فصلِ قریب کا یہاں پر چونکہ ذکر ہے تو جو تعریف صرف فصلِ قریب سے مل کر بنے وہ حد ناقصی کہلاتی ہے جن سے بعید اور فصل قریب یا صرف فصل قریب جی ایسے ہی نمبر نو ناطق یہ بھی انسان کی فصلِ قریب ہے تو جو تعریف صرف فصلِ قریب سے مرکب ہو وہ بھی حد ناقصی کہلاتی ہے جی ہاں جی آگے ہے الکلیمت پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ آپ کی کتاب میں بھی یہ نمبر دس میں مثال آ رہی ہے سوالات میں یا یہ صرف میری کتاب میں جی آپ کی کتاب میں بھی یہ ٹھیک ہے الکلیمت و لفظ وضع علی معنی مفردن کلیمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنیٰ کے لیے نخویوں کے نزدیک کلیمے کی تعریف ہے الکلیمت و لفظ وضی عالمانہ مفر کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے اس میں کلمہ کی تعریف ہو رہی ہے نا معرف جو الفاظ ہیں وہ تو لفظ ال وضلم مفردن ہیں کلمہ تو جیسے کہ ہم نے حیوان کے لیے کہا کہ جس میں نامی حساس یا کوئی بھی لفظ تو ایسے ہی کلمہ کی انہوں نے پہلے سے تعریف بتا دی کہ لفظ الض عالمانہ مفردن جو ہے اس سے ہم مراد کلمہ لے رہے ہیں تو اب ہمارے پاس دو لفظ ہیں اصل میں لفظن دوسرا وزع عالمانہ مفر دن لفظ اس کے ماں تحت بہت ساری چیزیں داخل ہو گئیں اور جب ہم نے کہا وزع عالمانہ مفر تو یہ اس سے بہت سارے الفاظ نکل گئے تو اب ذرا سوچیے دو چار منٹ میں وقفہ کرتا ہوں آپ سب اس پر غور کریں کہ لفظن وزع عالمانہ مفردن میں جیسے ہم نے کہا نا جوہر ناطق میں حساس دو دو لفظ تھے ایسے ہی یہاں بھی دو ہی لفظ ہیں لفظن ایک نمبر دو وز عالمانہ مفردن یہ دو ہو گئے ان دونوں میں یہ دونوں کلمے کے لیے کلمے کے لیے یہ دونوں لفظ یعنی لفظن اور وزی عالمانہ مفردن یہ کیا بن رہے ہیں کیا یہ حد تام ہے حد ناقص ہے رسم تام ہے رسم ناقص ہے تھوڑا سوچیے پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں جی معرف اور معرف معرف اس میں فائل کا سیغا ہے اس کا مطلب ہے تعریف کرنے والا معرف اس مفعول کا سیغا ہے اس کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا میرے خیال سے معرف زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ تعریف کرنے والا ہے کس کی جس بھی لفظ کو لینا چاہتے ہیں معرف بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ وہ لفظ ہیں جو تعریف کیے گئے ہیں فلاں چیز کے لیے دونوں ہو سکتے ہیں لیکن معرف زیادہ بہتر لگتا ہے سمفائل کے ساتھ جی سوچئے اس کو اور دو منٹ تک پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے جی <coughs> الکلیمہ تو وزع وز عالمانہ مفر دن کو تو چھوڑ دیں کلیمہ تو ہم نے آ... اس کی تو ہم نے تعریف کرنی ہے تو اصل جو دو لفظ ہیں جس کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے لفظ وزع عالمانہ مفر میں اگر لفظ بول کر کلمہ ملاد لوں یا میں کلیمے کے لیے لفظ کا اطلاق کروں کلیمے کے لیے نحو میں کلیمہ اس کے لیے میں کہوں کہ یہ ایک لفظ ہے کلیمے کے بارے میں میں کہوں کہ یہ ایک لفظ ہے اب لفظ کون سا ہے وہ میں بعد میں تعریف کروں گا کہ وزی عالمانہ مفردن جو کسی ایک مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے یا دو مفرد کے لیے یا مرکب کے لیے یہ میں بعد میں تعریف کروں گا صرف پہلی بات میں اگر یہ کہوں کہ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے میری بات ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کلمے کے لیے لفظ کا اطلاق یہ جن سے قریب ہے کسی کلمے کو لفظ بول دینا تعریف کرنے کے لیے وضاحت کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے جیسے ہم نے انسان کے لیے کہا کہ یہ حیوان ہے تو ایسے ہی کسی کلمے کے لیے یہ کہنا کہ یہ ایک لفظ ہے اب وہ کیسا لفظ ہے وہ بات کی چیز لیکن کلمے کے لیے لفظ کا اطلاق یہ جن سے قریب ہے <تصفح> اچھا دوسری چیز وز عالمانہ مفردن <تصفح> یہ الفاظ کو لفظ کو کیونکہ لفظ کی بہت ساری اقسام ہیں کئی بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مفرد معنی پر دلالت کرتے ہیں اور بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف معنیٰ پر دلالت کرتے ہیں بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوتے ہیں بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی حروف کو متضمن ہوتے ہیں تو الفاظ کی اقسام بہت ساری ہیں تو وزی عالمانہ مفردن بمنزلہ فصل کے ہو گیا کہ الفاظ کی بہت ساری قسموں میں سے وزی عالمانہ مفردن نے ایک لفظ کو خاص کر دیا کہ نہیں میری مراد کلمے سے وہ لفظ ہے جو کسی مفرد معنی کے لیے خاص ہے ایک لفظ ایک معنی ایک لفظ ایک معنی میری مراد ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کے دو معنی ہوں میری مراد ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ اور ہماری شامل ہوں جس کے ساتھ زمانے شامل ہوں یا کوئی اور چیز نہیں میری مراد کلمے سے صرف وہ لفظ ہے جو ایک مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا تو چنانچہ وضی عالمانہ مفردن جو ہے یہ فصلے قریب ہو گئی اور لفظ ہے یہ جن سے قریب تو جو تعریف جن سے قریب اور فصلے قریب سے مل کر مرکب ہو وہ ہوتی ہے حد تام تو یہ الکلمہ جو ہے یہ لفظ وزی علمانہ مفردن حد تام ہو گئی کلیمہ کے لیے وزی علمانہ مفردن یہ تعریف کلمہ کے لیے حد تام ہو گئی <تصفح> بین ہی ایسی ہی آگے چلیے نمبر گیارہ الفعل یہ ہم فیل کی تعریف کرنے لگے ہم آگے سے فیل کیا ہوتا ہے الفعل کلیمہ فعل فیل ایسا کلمہ ہے تد الع اعلیٰ معنیٰ فی نفسیا مختراً بہدل ازمنت صلاثی فعل ایسا کلمہ ہے تد جو دلالت کرتا ہے اعلیٰ معنی ایسے معنیٰ کے اوپر فی نفسیا جو اس کی اپنی ذات کے اندر ہوتے ہیں اپنی ذات کے اندر سے ہی وہ کسی معنیٰ پر دلالت کرتا ہے لیکن کیا چیز ہے ساتھ میں اس کی اگلی صفت یہ ہے کہ مختری اس حال میں کہ وہ ملا ہوا ہوتا ہے مخترین اقتران ہوتا ہے ملا ہوا ہوتا ہے بے آح دل ازمنت تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ چونکہ فعل میں ہمیں پتہ ہے کہ فعل جو ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا ہوگا فعل ماضی ہوگا یا فعل حال ہوگا یا فیل مستقبل ہوگا تو کوئی نہ کوئی زمانہ تو پایا ہی جائے گا تو اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ مخترین بے احد العظمنتِ ثلاثہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مخترین ہوگا لیکن اس سے پہلے تعریف یہ کر دی کہ تد العلیٰ معنی فی نفسیہ ایسا کلمہ جو اپنے ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کی اپنی ذات میں سے ہی ہوتا ہے یعنی اس کا اپنا معنی ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی فیل کا معنی اس کے اپنے اندر ہی پایا جاتا ہے تو کلمہ جو ہوا یہ فیل کے لیے جی اب اگر میں لفظ کلیمے کا اطلاق یا لفظ فیل کے لیے کلیمے کا اطلاق کرتا کرتا ہوں تو کیا یہ اس کے لیے جن سے قریب بنے گا یا جن سے بعید بنے گا جیسے میں نے کہا تھا اس سے قبل مثال میں کہ حیوان کے لیے یا انسان کے لیے اگر میں انسان کو بلانے کے لیے کہتا ہوں کہ حیوان اسی طرح ہی اگر میں فعل کو کا نام رکھنے کے لیے فعل کے لیے میں کہتا ہوں كلیمہ کسی فعل کو میں کہتا ہوں کہ یہ کلمہ ہے جی یہ قریب ہی ہے یہ جن سے قریب ہے کہ میں نے کسی فعل کو بلانے کے لیے کسی فعل کا نام رکھنے کے لیے کسی فعل کو لکھنے کے لیے میں نے کہا کہ یہ ایک کلمہ ہے تو یہ اس کی جن سے قریب ہو گیا آگے اب فصل چلے گی جو اس کلمے کو جدا کر دے گی دیگر کلمات سے اور وہ فصل چلے گی کیا تد فی نفسی ہے ایسا کلمہ جو اپنے اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرتا ہے اور پھر اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو تین زمانوں میں سے کسی زمانے ساتھ میلہ بھی ہوا ہے یہ ساری مل کر ایک ایسی فصل ہے جس فصل نے جدا کر دیا کلمے کو دیگر کلمات سے تو یہ بھی حد تام ہی ہوئی کیونکہ فصل قریب اور جن سے قریب سے مرکب ہے جی تو یہ ہمارا حصہ اول جو ہے وہ باضابطہ طور پر مکمل ہو گیا اور امتحان جو ہے وہ ابھی تک نہ ہو سکا میں بھی مصروف رہا اور خیال یہ تھا کہ کسی معلمہ کا انتظام ہو جائے تو وہ آپ لوگوں سے اسکائی پر ہی امتحان لے لیں لیکن لگتا ہے آپ لوگ جو ہے وہ بھرپور دعا ہے کہ جلدی امتحان نہ ہو لیکن ویسے مجھے تھوڑا سا بتلائیے کہ امتحان کی تیاری کیسی ہو رہی ہے امتحان کا مقصد دیکھیں صرف تیاری ہوتا ہے اس کا مقصد نہ کوئی جو ہے وہ پریشان کرنا نہ کوئی ذہنی طور پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اصل مقصد تو یہ ہے کہ تیاری ہو جائے جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کو دوبارہ سمجھ لیا جائے تو مجھے ذرا بتلائیے کہ کہاں کہاں تک آپ لوگ پہنچ گئے سارے اسباف ہو گئے کچھ ہوئے آ... یا بالکل نہیں ہوئے تاکہ اس حساب سے پھر ہم آگے چلیں چھوٹی کتاب ہے تو اس لیے میں بھی تھوڑا سا آرام آرام سے چل رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہو ہی جائے گی لیکن یہ ہے کہ وہ خرگوش اور کچرے والی مثال نہ ہو کہ وہ ہم تسلی تسلی سے چلتے رہیں اور سال کا اختتام بھی ہو جائے اور کتاب ابھی برقرار ہو جی پہلے چھ یاد ہو گئے ہیں جی باقی احباب سمجھ میں سارا آتا ہے اور یاد بھی لیکن بک کے لفظ گول جاتے ہیں اچھا بس جو تو بک کے الفاظ ہیں کتاب کے تعریفات میں تو وہی وہ یاد کر لیں کیونکہ تعریف ایسی چیز ہوتی ہے ڈیفینیشن کے اس میں تھوڑا سا بھی اگر لفظ تبدیل ہو جائے تو ہمارے ذہن میں تو اور نقشہ ہوتا ہے لیکن لفظ کی تبدیلی سے ممتہن جب پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس طالب علم کو شاید اچھی طرح معلوم نہیں ہے اس کا کنسیپٹ اس کو نہیں ہے تو تعریف ہمیشہ اپنے مخصوص الفاظ کے ساتھ ہی یاد کی جاتی ہے تو تعریفات جو ہیں وہ یاد کر لیں اور زیادہ ویسے تعریفات ہی ہیں جو باقی چیزیں ہیں سمجھنے والی وہ الحمد سمجھ میں آ گئیں تو اچھی چیزیں تو چلیں انشاءاللہ پھر اب ایسا کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے ہم آپ لوگ اپنی تیاری جاری رکھیں جس کو جتنے اسباق یاد ہو جائیں کسی کے چھ کسی کے آٹھ کسی کے دس کسی کے تیرہ جس کو جتنے اسباق یاد ہو جائیں آپ حضرات کی اپنی اپنی جو بھی مصروفیات ہیں مجھے تو معلوم نہیں ہیں اب یہ کوئی باقاعدہ وہ آ... کلاس تو ہے نہیں آ... بچوں کی کہ جس میں ہر یہاں پر ہر کسی کی اپنی اپنی معمولات مصروفیات آن لائن کلاس ہے تو اور ہر کوئی اپنے ہی شوق سے پڑھ رہا ہے تو آپ لوگ ایسا کیجئے کہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے جس کو جتنے اسباق یاد ہو جائیں کر لیجئے میں انشاءاللہ جیسے ہی میری مفتی صاحب سے بات ہو گئی یا کسی معلمہ کا بندوبست ہو گیا تو وہ کوئی دن میں ہم طے کر لیں گے اس دن میں آپ لوگ آ کر اپنا اپنا امتحان دے دیجئے گا اور جو باقی جس کا رہ جائے وہ پھر ہم بعد میں لے لیں گے تو میں آپ کو دو تین دن دو دن پہلے اطلاع کر دوں گا کہ اسکائپ پر آپ لوگوں کے امتحان جو ہیں وہ فلاں ممتحانہ صاحبہ لے رہی ہیں تو آپ لوگ اس ٹائم پر آن لائن آ جائیں یا یہی ٹائم جس میں ہم پڑھتے ہیں ممکن ہے کہ یہی وقت ہی آپ لوگوں کے لیے فراغت کا ہو تو اس میں آ جائیں تو اس کو مزید جو ہے وہ آگے دیکھ لیں گے اور اگر بلفرض اس ہفتے تک نہ ہو سکا تو اگلے ہفتے ہم سبق ہی پڑھ لیں گے اور اس سے اگلے ہفتے لے لیں گے باہر ذہن میں رکھیے گا جب بھی موقع ملے گا امتحان بھی ہو جائے گا اور اگر نہ ملا تو سبق ہم ایسے ہی آگے جاری رکھیں گے تو تاکہ ہمارا جو ہے وہ وقت ضائع نہ ہو دو تین ہفتے ہم نے سبق نہیں پڑھا خیر تیاری کے لیے موقع مل گیا اچھی بات ہے <coughs> جی چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے اور اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ